بادام سور ہر وفے اللہ ہے کوئی دا باو سلطان لکھیا کم دی بریلی کو. سونا سنیاگل دکھاوا گوئی دے ساٹھ سال پہلی وقت ساری بریلی ہوتی پہلے ہر سال برے پاسے سور مالی دی جو برل بخش مولوی. فتاوا ساری جو جو کو تھی خبر دے وے جا اپنے آپ کو بحش تھی سمجھے جان میں ما ببو ہنی فرامت اللہ علیہ وسلم کچھوں نے تو ہم کہیں کو سمجھ دو فرمایا ہے نبی نبی جائے نبی جائے کو بشارت دے یعنی اشرہ مبشرا ساری زندگی آپ نہ کہیں کو بہشتی فرمایا ہے ہنے نہ کہیں کو جاننی امام وقت جو سارے کو بہشتی بڑھے یہ دوسر دول نہیں دے دے کچھا دے ہو با دے دے کیا دول دے اللہ آلم پیر بحث کا راہ دس بحث آئل اوشے خبر خبر سوچی نیکی بدی تلسی لگ سی خبر کی کوئی چار سا دا ہاتھ رکھ رکھ پی رکھا میں پیرے پیڑ کر چار را پڑی ہو سکے رشتا تو نہیں آیا اس میٹن واسطے جی عبادت کر دیا میں چھوڑ دینا بغیر محبت خدا رسول ایمان دا دعویٰ جو تھا ایک آلام سنسے یہ ہی نہیں یہ دعویٰ اس بات اگل آتے بغیر محبت خدا بغیر محبت خدا رسول ایمان دا دعویٰ جو تھا بغیر فرما برداری خدا رسول محبت دا دعویٰ جو تھا جل سب جی جی جی یہی کامل مسئلہ جرا خدا رسولہ محبت رکھے جھوٹ ہے جرا حکم نہیں میں کو محبت دعا منگی ایک بزرگ کر موت بڑی شاہدات موت نیم موت شہاد منافق شہادت ہزار بندہ مسجد نماز پڑھ سی مو من کٹھے کٹے رونا ک مہنگائی لا پا چار چار چالی مانج سس میں چادر بادکا آخر بیٹھا ڈی باس پاتی وقت پچو کو میں بچ ہو گئی آئی اللہ میرے خوب بند سیالہ ہوگیا ڈرا لا دے وقت گزارے ایک سوٹ ڈا ڈا سوٹ ادو مہنگائی دو آ اوصلہ نیاز سادگیہ دبتے رہا ہمیں مومن سادگی ہر میں ایک چیز ہے ایک روٹی کیا دی بندہ پیسا لا سر بچے نا عام آئی ایک غال خاص ہی مومن نا جلے جان دے بن دے پیسہ لیندے جل عزت والا جان لا دے چاہنے. اے خاص. اصلا دے یہ جی پیاری ہے تو قربان پی سڑ سلام سونا سر کفن چلا ہے حق سے کا مطالبہ لاہ سوکھا کام ختم ناج گزرتا دیکھو یہ مادیات کو کو نال نال ختم نا تو نا. تو جلے پڑھے سن تو تھی جا تو کی دا. Yeah. کیا کوئی سکول فوٹو چین پتا yeah. Oh. اے? Yeah. Yeah. خبر اسلامی جلندری فرمائے وجہ ہونا دی سن جا میری سن اے غلط قال ایک بڑا فتنہ اگے آدھا کھوجے تے آدھے فلن سوال خود کریں دے اوندے ذہن وچ خرابی ہوندی ہے بلا کہ فلانی یادے حفیظ جلمندری فرمائے جیڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی 13 سالہ زندگی اے مذہبی زندگی اے جڑا 10 سال ہم زندگی سیاسی زندگی اے یہ جمہوریت اے ہے سیاست نہیں جمہوریت توانہ خدا یا دا حکم بننے سیاست معنی خدا رسول حکم بننے دے غیر سیاسی آکھران دے کافر ہے بہن دے چھوڑے دے جائے لے اصلا غیر جمہوری آکھ سکتو بہن دے چھوڑو ووٹ دے کھڑو غیر جمہوری نہیں ہے دے غیر سیاسی کی تو آگیا دو جہاں انہیں دی جڑ کٹ گئے بزرگ انہیں آیا انہیں فرمایا مومن وہ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے ولی وہ ہیں جو سہرہ میں بھی رہ کر محافظ نہیں رکھتے فرمایا ولی جنگلے میں والا انہیں بعد ہے تبصرہ کی ایک بزرگ میں فرمائے میں دریائے کنٹے دے کھڑا دے بچھو دولیان دے مہوت کنو جرہ دسے دی چھو دو مومن گیاں نہیں ولی کی تو آگے اے دو کچھو چھاپ چھاپ کریں کچھو باہر بائے گے پچھو اندو تے سوا تھی کہ میں کشتی چھوڑ دیتی ہے پارو بچھو لائے دے دولیان گیاں جنگل جگیاں اللہ دا فقیر عبادت کرتے ستا پے درخت کریں در. سب کن تے حملہ کرانا لائے بچھو کو ڈھشے اوہ ایک دوسرے کو ڈس تے ڈس تے اللہ دا فقیر ستا پھرے گا ولائی تھین نہیں نہ بند کیتا اگوں تے فرمایا نے موت کو ڈرنا تے مواخذہ رکھنا کافر دا طریقہ ہے انہاں فرمایا ایک بادشاہ اسرائیل علیہ السلام اگے کون اسرائیل علیہ السلام میں سال دی مہلت لے آفرمن ٹھیک اون سو کمرہ بنوایا تلے بھائی ہر دروازے موافل کڑا اسرائیل علیہ السلام آگے کون اسرائیل علیہ السلام مولت کو مار در کرم کل کی مولت مولت روز کرم کا نا کدی نے مدینہ, مدینہ لے لائی کلوی ارمیہ علی شاہ سے فرمائے منافق گھنو فرمائے منافقو مدینے والا بھی اسلام اسلام کرنے گے تو سا اسلام اسلام کیوں نہیں کرنے فرمائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں مدینہ شریف زیادہ پیار ہے کہ کہنا فرمائے نا بھائی چھوڑی ویندے تو سا ویندے پیو دین در آدھے سر دیوان مدینہ جانا ہی ہے انہوں ہی مدینہ جانا بلاب حدیث پاک پیش کی تو نے اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام شریف اسلامی ہر ملک دین درا چھوڑے جو مدینے شریف گئے نہیں مدینا مدینا بہن داڈا دا اسلام اسلام کرتے مجھے لاج نہیں مقدس بن گئے ہزاد مقدس پہلے نام نہ ریا کافر دا داخلہ ہی اتنا تھی گئے پھر تلوار کوئٹہ می پترے بازیا اسلام گئے الفتح شہادت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایک بزرگادہ پہ سفر میرا بہت ابھی میں راہ گزر میں ہوں سفر میرا بہت ہے دور راہ حق پر سر کٹا کر پھر میں پہنچوں گا ضرور ابھی بھی میں نامکمل ہوں سن بات میری پر سرور خوشیاں مناؤں گا تب سخی جب ہوگا سر میرا قبول اے بزرگی سر دے دیا دے جائے میں نہ مکمل ہوں کیا بتاؤ بے نیازے سر قبول کریں دے نہیں کریں نا میں آخری گال کریں پیا پہ پی مسلمان واسکہ ایک دیمہ کنائے کو سنائیے کافی ہے جرہاں دن مندے گٹ دن اوندہ بھی تساں سنگی نو رسول فرق ہے. رسول 313 رسول کیا کیا کوئی تو کر نے صحبے کتاب صحبے شریعت, صحبے. چار بڑے رسول لازم فرقان باقی چھوٹے چھوٹے کتابیں نال احکام نازل تھے قانون رسول ہی نہیں بڑھیں دا قانون میرا رب بڑھیں دے اشاعت رسول دی مارفت فرمیں دے نبی دی اشاعت نہ گیر لے قانون دا تبادلہ تے اللہ تعالی رسول بھیجے دے کتاب بھیجی قانون بنا دے بھیجا نبی ان دے قانون دا پرچار کریں دے نبی نی اشاعت قانون دی کر سکتا ومار صلی اللہ میں رسول ہیں اللہ علیہ تو آب ا میرے رسول شان دے جان میرے حکم اے رسالت کرتا ہے دل ترا لندن کی نات خان دور داستا ہی دور دا شغل میلا جا پیسہ متب متوشیات کو, کو, کو ختم کیو بنیاد متبے ہاشی دیو بنیا نیو نے برالی دے, دے،, دے نا خو کو کو پنجہ ہزار آلم کو دے ہرد لکھ روپیہ چار ہزار نہ سی تقریر نات کو پنجا ہزار دے سی بے دے دے امام غزالی بے نا پڑے چمام ایو پڑے پلاٹ نی من کراچی آلم کو روٹی نہیں ملتی میں سونا بھی یہ سونا کیا پوچھتے او رسول رسول دا ناسخ ہونے غیر ناسونی جا ایمان ہی دے و اینکنو آخری گال کہنے ایک رسول اندے بے رسول دیتے سالت منسوخ تی ہیں یعنی رسول دے ہیں دے قانون شریعت تبدیل تب تھی جدائیں اللہ تبارک تعالیٰ قانون دا تبادلہ فرمائے رسول بھیجے ان کو چھوٹے سیفن لیتے ہیں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اللہ تعالیٰ کیوں بھیجے اللہ تبارک وتعالیٰ دی غیرت کاوار نہیں کیتا تو سکول سکول ما چھوڑ سکول نال تو دین پہلے سے بہن دا چودا کفر نال کو مادیات توڑ مادیات نہیں مادیات توڑ روحانیت ہے بے شک اے بہن دے چودا اسلا بننے بیٹھے اسلا او ما چودا مادیات توڑ تو سما دیت روحانیت نال میرے کول ایک بہن دا چود پنجاب سارے دا سیکٹری سکول نے بس و. قار میں کوتے دفاع واسطے کیا کریں سو جو آخری میں لگا سوال واچوئے حضرت اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا دے تا واری تاریخ پر مسلمان مادی وسائل کافر کو بو تھے نہ تھی مسلمان جڈو حاوی تھے روحانیت کے ذریعے تھے ولاد تھی صدر روحانیت کے ذریعے فوجی دے مادی وسائل ہے اصلی مادی وسائل ہے ما چو تو تو مادیتا توڑ مادیتا اصلے دا توڑ اصلیت ہے اصلی مادیت توڑ روحانیت سمجھندا بیٹھی نقیزن توڑنے ضد سبحان زد اللہ, اللہ تبارک تعالی دی غیرت گوارا نہیں کیتا خاص بھی دے بہو مقاصد دینے کہ ای وی جو میرے محبوب دا کوئی رسول ناسخ ہوئے میرا محبوب سب دا ناسخ ہوئے سبحان اللہ کافر ہیں کافر ہیں یہودی ہیں منافق ہیں بہنڈ چود ہیں کتھتے پتر ہیں سوہر بچے ہیں تو کیا سمجھتی ہیں؟ وہاں سکھ ہیں وہاں خطری ہیں کافر منافق ہیں وہاں شکھ منافق کیوں منافق داندر باہر ایک نہیں ہوں باہر ہوں علم لکھی گانے بہنڈ چود پڑھنا نالے کوالیم نہیں سنے وہاں کوئی رسول نہ سکھ نہیں پاک ما چودو دو بریٹش کون دا نہ بنے بنا اکھڑو دو قرآن دا فیصل oh ہے oh رسول oh کن سوا کہنا کانون نہیں چل سکتا جرا ماں کچھو دے وہ آپ نہ سکت بلہ تُسا ماں کو چھو دو تُسا منجیں گو نو در دو دھینڈ دے چلو تُسا دے رسولی وہ پنا اکھڑو جرا ماں چھو دے جا آپ تے رسولی نرسولی نہیں سمجھے گا آخری کال کریں نا بیٹھو سبان oh اللہ ما چود ہی نہیں دا رسول ہی دا مندیاں کنوں گو ہے بھین دا چودہ پوری تات کر ماں کو چود بھین کو چود سوار کا کتے کا جلنے تو قانون پر ریٹشتا چلے نا بیٹی ماں چودہ پوری تات کر ویسے سکول والا بے کتے کھا سوار کھا ماں کو چود نانی کو چود بھین کو چود بلا ساتھ کچھ لیا مسلمان مسلمان شور ہے کہ دنیا میں مسلمان ہوئے نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ کئی مسلم بھی ہیں موجود ہزار بندہ نواز پر سما دی, دی ہے ایمان منگیا کر اللہ روزی بغیر منگے ایمان دے تین منگو نہیں دینا تیرہویں oh, صدی دی. مارے شریف والے رو پے سونا کیوں رونی پھر میں نے آج بات قسمت ایمان نصیب تھی چودہ میں چائے بیٹھی ایمان منگ والا سب کچھ نظر کہ جدو دے سکون کلیلنی بی بچہ کا نظر دے ہونکو جایندی ہوئے آکھ وہ ہوں ہونکو اندیے جایندہ ہوئے نک آک دینا ناک یہودی کی دے خاص اچھا ہونے ماں چود دے ناکن دے بیٹی جنا ماں چود کو آپ تا رسولی دے ماں چود کو بڑی ہی بیچھتے و جلے کانون انہوں دے تو رسولنہ رسول والی ہو تھی گیا جتا کہ یہ رسول دا کانون توریت میں لی حضرت عمر خطاب رضی اللہ یا رسول اللہ تور گیا رونے والی اور تیرویں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا یا رب تیری پناہ تیرے رسول کو ناراض کرتے یار رب کتاب میں چلنا جی رسول پاک چودہ چودہ بہن چو کو دا من ما ما دی چود جی نقشہ چاچی ماہ چوت کری بندو دی جو دھاک بیچان کو دا دان یار دی تھی صلیب دا نشان میں آپ جٹھے خود یو دیجا ماں دی چود ہر وقت دبئی بیٹھے بندہ آدھے دبئی دن حکومت اور تان ج پولیس پولیس yeah. نقشا, نقشا بڑا چود جو لاس جی میں فرشتے رہ گیا نبی نہ سارا رشتے دار سے سے رہ گیا. لوگ والا پیسے بنا پائے پو بھائی جا کہنا سیوا نام خلا س پیو, پیو گئے روپیہ زیادہ مو توہی لات کیا رسول <سؤال> رسول مقصود آئے کچھ مرابا دشان دشان حکم دا کی منافق کیا پوچھتے اللہ محبوبہ سونا, سونا, دا دا دا میرے محبوب چونے شادی لینا مت برل آتا لوک نی بہن دے کہ با سلطان فرمائے کیا اے کو جنی سادی والے مد کیا فرمائے بدی نہ سونا کہنا من کو لا بنیادی حسنت جمعی و محبوب تیرا سارا خسلتا سونے دا سونا کیوں؟ اسلام سونا دا دا. سونا. لیکن اسلام پکڑے دا اسلام حسین اسلام لیکن ہر چولہ کیا, کیا سکولنے پیسے حضرت آدم علیہ السلام کو لاتے دو چیزیں ذرا ابلاغ یا شواہد یا تاریخ یا چیز ہے یہ میں سہیں کتاب آسمانی شواہد تھی ایک مشاہدہ تھی تاریخ کوئی ماں چود بھین چود نانی چود دلی کتے دی پتر سور دی پٹ میں کو حکومتیں چھی جی دیکھا بغیر جنگ دے اپنے ملک کو بھی ملک کو جاؤں ہاں دی جازتی ہے یہ گا وہ سمجھی نہیں سمجھی جی سمجھی ہے میں دماغ میں ٹکا گال سمیں کوئی ماہ چود حکومت اکر دکھا دلی کنو دلی بغیر جنگ دے دو ملک دے فوج کو اپنے ملک جا دے دی جاؤں ہاں دی, دی, دی جازتی دکھا کوئی دلی تاریخ پاس بلا واشی ظالم نظر چود پیدا پوجی دند دہرے سور پیدا پوڑی قوم کو مرئی پہ بندے میں میں میں آئیے پلے پائے ایک بندے میں کافی مسلمان دا خوا مسلمان کافر جیری شاہ مثال دے طور دے 14 روپے دیندا مسلمان 13 روپائے دی دینا گل سمجھی ہاں جی انگریز ہن کن کو لوں کیندہ سا ہی کے شوبے وچ کام کریندے ہاں دوے ملازم مانگو کہو بہن دا 14 جیری شاہ تے کو 13 دی مل لے تو 14 دی کیوں کیندے وہ ہن ہستا علام نہیں بتاتے ہم تمہیں سمجھدار کریں دا دا دا کیا مردہ مرد مرد مرد ہے بعد مرنے یہ کو بھی موجود پتا پائے دلی قوم چکے لیکن وہ دیکھ پکڑ کی مارے رہی دشمان کیوں اگر میں اپنے کو چیز بدلے ما چو روپیہ نہیں کو پہ بہنڈا چودہ سکو لیں گی تیار باں ڈالا رتی کھڑے جہن دیکھتوں اچھا کیا گنسوں سن لائٹ لائف پوائے لاکس جو دلیور بیرادریان گریزندہ یک کا پرسائی سرائل کرنے دا. کیوں بھی لیکن شوفی صاحبوں چندہیں تیب بچندہ کائپری چندہیں کو اوہو کینسوں پیسے میں پاکستانی پیسے دوں ارباں خرباں قبا دے اسرائیل کو سب کیا بتائیے اسی سادش کیا ہے میرے گولہ جنسی دادی میں آپ کا نام سن کر آئے ہوں آپ یہ بتائے آپ کو یہ باتیں کس نے بتایا میں میں مالک کی ایڈ نمک بوتل لگی نمک پی دیکھا ہمیشہ مخالف جاگد قتل قتل تھی ہوندے آرام ہے دشمن گیا ہندوستان والے تمہارا نام نام ہی تل گئے جاگو لے سوتے کیوں ہے کیا سن یہ سنا یہ یہودی خاص بندے یا خاص نہیں ہے بے شک یہ ارشاد خدا انہاں دا ایک حضرت سردی اسلیب نشان مسلمان میں اپ دے تھے انٹرنیٹ یہودی جو کیتی بیٹھن او ماں چودھی ویکھ بس اج جہاں ایسا نا یو کروں اج جہاں دعوت اسلامی صدروں نے ساری جہاں دوال مکہ ہویا کوئی کہنی جو جرے اللہ رسول والے اللہ والے ہو جرے نا میری گال دل در تھی وہ خدا رسول دین کو منوے دے گے نا اپنے آپ کو منوائے ہی کہنی اللہ تعالی ہن کو منوائے ہی کہنی اچھا دو لوگ سا کمننے اتھا ہوں وہ برباد تھے بھائی تو خدا رسول دین کو مانمائیں خدا میرا فائدہ ہی دے ویچھے تیرا فائدہ ہی تو جراپنے آپ کو من میں دے نہیں ہوں کو تعریف تھی کیا دروت ہے تو شکایت کیا دا کیا دا رہے تعریف تے شکایت کو بالا تار نہیں تھی تو خدا رسول نے اپنے لوگ کی کہہ دی اوہ اے ماں چود ودنی دیو بند رسول کچھ دے بن دچو دو اللہ تعالی فرمایا عطاهم الله ورسوله اغناؤهم اللهم دیتے تو اگر میرے رسول دیتے میں غنی کیتے میرے رسول قرآن تے منکر بہند جے جی راکا مدد کو شرک سمجھدے تو ماں چ سارے قرآن افتو بنون بے بعد کتاب و تک فرون بے بعد بے ایمانو بعد میں راجاتا منے تو بعد سب کو کیوں نہ منے نا جڑا جی ایا کا نہ ابو ذوالیا کا نہ استائیں جڑا بلا. اللہ تعالیٰ راہ منگو بس اللہ تعالیٰ کو <سؤال> <سؤال> <سؤال> کیا <سؤال> <سؤال> سیدا راہدہ اللہ تعالیٰ میرے اعمام و و و شہید میں راہ می باہد ہدیس قرآن اللہ, اللہ تعالیٰ کیوں نہیں فرمایا اللہ. اللہ تعالی فرمایا میرے انعام والے لوگ راہ منگو نبی سدیخ شہید ولی راہ منگو راہس قرآن تعالیٰ قرآن راہ مدد کہ تعالیٰ میں ہاں ہاں ایک دجے کی مدد کرو پرہزداری بلا تو آسم والے میں میںالت گل سنی بچا لا نہیں آیا لا تھا وہ نورانی جمہوریت کو تسلیم کر گیا نہیں کر گیا یہ ملا وہ فکیر حضور تو تو کو نورانی چالی چالیس نورانی گیا. نورانی دے دو ایمان نظیم ایوے والے ہم اللہ نہیں کہیں کار دے خاجہ صحیب نہیں فرمائے اکھوتا نہیں کہیں کار دا کیجرہ ظلم کر دے جمہوریت کو تسلیم کر کیا بچہ لاتے سمان بدا دے یہ سکون کھلنے بچہ کھا کھا نظر دے شخصیت پرستی لانا تے شخصیت پرستی حق نہیں راندہ جماعت پسندی اچھ انصاف نہیں راندہ مالی امتیاز حرام حلال دی پہشان نہیں راندی ذاتی مفاد پرستی بندے کو ڈاکو دے بدماش بنا لے دی وقت نیتے کو وزاعت کرا آئی دی یہ شخصیت پرستی ہے حق پرست بان شخصیت پرست نہ بان متلکتات خدا رسول دی پی رہی کوئی اندہ ہر حکم نہ من اندہ حکم کو تول شریعت تراز ہوئے مشروط اطاعت کوئی خدا رسول باقی دی حکم موافق دعوت ہر آدھا بیٹا اپنا ایمان ضائع کرتا <t arqu> <laughs> <tap> جی اے بہن دے دن، آ دے سب کو جی. ح نال رکھتے مالے ایک فیل کو ترازو شریعت. تو, فی تو انی ووٹ مارے کنجر مارے ود گیا گا ہے کو کیا اللہ تعالی اسلام اسلام تھا اسلام ترقی دردار تو تو چود پڑھو وہ تا کردار دو تقسیم کرو میں نے کا کہہ رہا بڑھتے اید ہی چوتے دے نننم برین دے چوتوے چھوار تسیل دار بڑھیاں اسلام ہے جہاں او کردار قرآن دلیل اللہ تعالیٰ فرمائے پوری دنیا دے علم ہے بد کردار ہے کما سلیل ہمار ہے یہاں ملو اسفارہ وہ کھوتا ہے کھوتے دے کتابا لگ جاگے اللہ چاچا ڈریکٹر تالیم آڈر تحصیلدار لوا چھوڑ جی اسلام کردار ہوں ہے دردار یہ شاہی آف اسلام کا قانون غریب امیر برابر ہے دنیا گلو کہ آپ تماماتی لیا سلمای نانا گنن بایی مالا یہ ہے کہ اللہ بہنہ دچھو بہن کو سارا یہاں دیا جیسے دی رہا بہت سالہ کا ہے جہاں مل پڑھیے ہیں تو صاحب منزل ہے انور من قریشی لکھے ہیں یہ جی کیتا ہے دے دی چھو سورتا گوشت کرنا انہوں نے اٹھا فکرے دے لکھے اے قریشی وکیل ہیں انہوں نال دے رہا ہوں اکو جو تکروں کے اسو کتاب لے کماری ہے یہ ڈلہی بہتری فوٹو جرا دل آئے بچوں جے. ٹھیک ہے کوئی سوال ہوگا تو کرو ہے اے پر دی. آس. یا صاف کی, آس. کی چیزیں استعمال کرتے ہو ایک سائیکل موٹر گیا. کہ جس سائیکل موٹر پر چڑھ کر آیا اس کو کس نے بنایا میرا سوال ہے کہا جس نے سائیکل موٹر کو بنایا اس کو کس نے بنایا <laughs> کمال کمال جب خود کیا چولہ پیسے مرضی سارے حکم ہے قتل کرو غلام بناؤ تھے غلام بال دیکھا مال مسلمان مجاہدین تقسیم کرو رنہوں نے اچھا اور لاؤنیاں بنا دے رکھو کوئی شہدہ میں میں کہا سمفت کرنے والا انہوں نے رنے کو تو دے ہونا وہاں مرس ہیں جللے انہوں نے کوئی استعمال کرے جو. اے دے شوا ہے بیا لینا پیا مشاہدہ غور دال سمجھی ذہن صاف تھی ویسی شیطان یو وسویسو فی صدوری ناس مینک جننت والناس میں گلتا ہوں ممگو پندے بھی وسویسے سٹے میں وی ای وی وی استعمال کریں ایک سوال کر سکتا مادی جادات اللہ روحانی جب آل روحانیت زندہ کرے کو چشمے مادیت کی تل ہے روحانیت اللہ تعالیٰ تعالیٰ ظاہر کرانے نہ ساکھوں تانے نہ لینے انہی لا جواب سے جتنا مادی جادات ہیں ان انہیں نفح نقصانی ہیں برئی ہے اچھا ہے مادی جادات کڑا ہی برئی کنون تے نقصان کنون بری نہیں ہو سی آپ سمجھے ہوئے؟ بیجلی ہے انہیں نقصان کہنی؟ برئی کہنی؟ یہ مبیلی کہنی؟ جہر ہی جادات ہے تو برئی نقصان سرور ہو سی اسلامی قانون ہے جہرہ کوئی بری ایجاد کرے جہرہ استعمال کرے سنو جہرہ مجھے دے ہوندہ وہ چیز سا ہے یا سمجھے ہوئے نا اچھی داد کرے تو اچھا ہی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ روحانیت ایجاد کرے پھر وہ برائی دیتے تو روحانیت دبے ہوئے چندی سمجھے ہوئے یہ جہاں تک سمجھ گئے دیوئے yes ان سوال تھی آپ سامین استعمال کرنے مسلمانے اب سامین تو اللہ تبارک اللہ بائش رہتا کانون بڑھا دیوئے خرید و فروغت خرید و فروغت بائش خرید و فروغت دو زبردست دیئے احسان کو ختم کرنے دیئے ملکیت کو ختم کرنے دیئے آپ سمجھئے بس yes ساتھ ہزار تھا موٹر سرکل گئے پیسے دیئے دیتے سب کو جو اکسی میں دائے جہاں ملکیت نہیں من... منتقل تھی دی دولا ساڑے تو دا ہر شاہ حرام ہے دولا ساں کئی شاہ دے مالک باہر نہیں سکتے مکان زمینہ سب سب شاہ خرید و فروغ تنال خند ہوں یا پہلا مالک رائے ہیں دے دولا استعمال حرام تھی مند. تو خرید و فروغ دو جا ہوں سیکل موٹر آگ سے تیرا احسان تو اگر تیرا احسان ہی جدہ دے ہی جدہ جانس دے ملکیت ختم تھی دیے اللہ تب خریدو فروغ فنال اللہ تب آرد کالا دا احسان ہی ختم نہیں تھی دا مل کیا تھی جان کیوں میں سیکل موٹر دا مالک ہوں میرا مالک ہے اساں ہار شاہ دے مجازی مالک ہے حقیقی مالک شکریہ کہن دا کرے سے سیکل موٹر دن دے کوئی راب دا یاری جیتنا دے دا سوئے ہو آن جاہن دے نہ بڑھو میں دماغ گھٹا کپے اپنے راب دا شکریہ دا کرے سے چہری شاہی گن معلوم تیا رب العالمین دانا احسان ختم کریں دیئے بائشراح نہ مل کیا دا. باقی ہر ایک بھی مل کیا ختم دے احسان ہی. مون جائیں خریدو فروغت بعد پرلے کو مالک سمجھے او دہوں کو خدا سمجھے دو بہن دا چھوڑ دیتی گیا کافر پھر سمجھیں نہیں سمجھیں یاد ہے نا پہ انگریزی نشائے ہی تگل موین الدین چسنی فرمائے اے حسن ازال سارا تیرا ہی کمال ہے جب صاحب کمال خود کچھ نہیں تو پڑھا میں ایک تا میں کہ میرا پوتر میرا خلاف تھی ونجھے تو میں پوچھا ہوں وہ کیوں خلاف ہے میں کہ میرا بیوکوفی ہے کہ ہا میں کہتا تو آدھا مولوی ہوئے کوئی ہوئے تو آدھا ہے سان تو سانو پوچھنو ہے تو آدھا تو اکو لتار پیرے نگڑے بہم دے چودو تو سان سمجھاو دو جا جواب سانو بہم دے چود پاگل دا پوترا دی چودہ ایمان اپلے میری تسانی reflex تولی پاتر سوال ہے میری تروجائے اپنے دل 잊ھاء نے مراتا Ashbin cetera ا� ر lo dura کھتٹار میں براغ آմ ای نس المیسا سےAddیم لا38 خاندہ کے لذنی دل تو کھتٹار راتے ہیں وہ طرم نے آ Commission بہت اتتتا lands Took شکھنز وہ آنے Profession 2 بس کو ایک سو بھی آپ کو میں س AMید دل اللہ کی thank you مجرد بیautres تابنی ان کے اتتا کھتٹار تجول assessment لو جب ک شہر بیان جو کو کو کام سوال آتا